اس مبارک سلسلے میں اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا ذکر خیر سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے آئیے سلسلے کی ابتدا میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں حاقدو جہاں قبل ای دین و ایمان کاب دل و جاں سرور باعث تخلیق کون مکاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلو علیہ فعن صلا علیہ کفار کو تم مجھ پر درود پڑھو تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصحبہ وبارک میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے سلسلے کی ابتداء میں کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی شہادت حاصل کریں تاکہ ثواب بھی ملے اللہ وزر کی رضا پانے ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا چونکہ اس سلسلے میں اپنے کریما کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوگا اور بار بار اس میں گرامی بار بار نام گرامی اس میں گرامی زبان پر آئے گا تو اس لیے کیا ہی اچھا ہو کہ پورا درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت بھی ملتے رہے یہ بھی نیت کیجئے جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے دیئے سے دیئے کو جلاتے چلیں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم میرے پیارے سوامی بھائی اور مدنی چرن کے ناظرین اللہ تعالی جل جلال کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کو ان کے رب نے اس قدر عزتیں عظمتیں رفایتیں طاقتیں ہمتیں اور قوتیں عطا فرمائیں کہ جن کا کوئی حد و حساب نہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جلال جلالہ نے ارشاد فرمایا انا کل <كَلْكَوْثَر> کل تعالیٰ جلال جلالہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمایا جو کچھ بھی دیا کثرت سے دیا سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تو اتنا علم دیا کہ جس کا کوئی حد و حصہ بھی نہیں ہے طاقت ہمت اور قوت عطا فرمائی تو اتنی طاقت ہمت اور قوت عطا فرمائی جس کا کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے اولاد ایسی عطا فرمائی کہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیے آپ کو سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سید زادے وہاں ملیں گے اختیارات اللہ تعالی جل جلال الح نے اتنے عطا فرمائے جن کا کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کو خیر کثیر عطا فرمایا اللہ حضرت امام و سنت کہتے ہیں انا آئینا کل ساری کثرت پاتے یہ ہے حقیقت بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ جل جلال ہوں نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کو جو جو او عطا فرمائے وہ بے مثل و بے مثال عطا فرما حقیقت یہی ہے اپنے کریم کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی مبارک سیرت کو ہم جس بھی پہلو سے دیکھتے ہیں جس بھی زاویے سے جائزہ لیتے ہیں محبوب کے مبارک اقوال کی بات کریں سرکار کے حسین افعال کی بات کریں ان کے کمالات کی بات کریں ان کی حسین عادات کی بات کریں ان کے معجزات کا ذکر کریں ان کے پیارے پیارے کسی بھی انداز کا ذکر کریں نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے اور وہ نتیجہ ہے سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے بالا و ہمارا نبی آئیے آپ کو یوم خندق نہیں غزبۂ خندق جس دن پیش آیا غزب خندک کی تیاریوں کا سلسلہ جاری تھا اس دن پیش آنے والا ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں یہ حدیث شریف بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں ان کو ذکر فرمایا صحیح مسلم جل دو صفحہ ایک سو اٹھتر صحیح بخاری جل دو صفحہ پانچ سو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں ان نا یو مل خند نہ شدیدہ صلی فضرب صلی اللہ فاسیبن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے صحابی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں فرماتے ہیں یوم خندق جب وہ خندق کھودنے کا سلسلہ جاری تھا تو خندق کھودتے کھودتے کھودتے ایک ایسی چٹان آ گئی جو بڑی سخت تھی بڑا زور لگایا بڑی کوشش کی بڑی ہمت کی لیکن وہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتی کھندک کھودنے والے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی وہی ادائے دل ربا کہ صحابہ کے ہاں ایک بڑا منفرد انداز میں دیکھنے کو ملتا ہے کوئی بھی مشکل آئی نہ کوئی بھی پریشانی آئی یہ فوراً بار کا میں حاضر ہو جاتا آپ کے سامنے اسی سلسلے دہن میں زباں تمہارے لیے کے مختلف حصوں میں متعدد واقعات حضرات صحابہ کرام کے یہ بھیا کیے جا چکے کہ جس کو جو مرحلہ پیش آیا سرکار کی بارگاہ میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و اتر رہا سرکار کی بارگاہ میں واردہ کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں کلما نہیں پڑھ رہی محبوب کی بارگاہ میں آنکھ نکل جاتی ہے آنکھ کا علاج کروانے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اب وہ ہڈی ٹوٹنے کے بعد اس دور میں اس کا علاج کیا یعنی آج اگر ترقی یافتہ دور کی بات کرتے ہیں نا تو یہاں بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے معالج کے پاس جائیں گے وہ جناب وہ پلسر چڑھائے گا دو ماہ تین ماہ پلستر چڑھا رہے گا مکمل بیڈ ریس. یہ سب کچھ کر کرا کے فارغ ہوں گے نا تو جس وقت وہ پلستر اترے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب جناب ایک نئی خبر سنا دیں جو پہلا آپریشن ہوا تھا نا وہ درست نہیں ہوا اب آپریشن دوبارہ کرنا پڑے گا یعنی ترقی یافتہ دور میں بھی بعض اوقات ایک ہی چوٹ کو لے کر ایک ہی زخم کو لے کر کئی کئی ماہ تک بیڈ کی زینت بنے رہے درد کی تیسیں برداشت کرتے رہے ایک آپریشن کے بعد دوسرا آپریشن کرواتے رہے لیکن اس دور میں صحابہ کرام مردوان کوئی بھی مشکل آ جاتی محبوب کی بارگاہ میں جناب عبداللہ پنجی کے ہڈی ٹوٹی محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سونا اب سو جانگ آگے کرو پاؤں آگے کیا سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیر دیا جب محبوب کا دست مبارک پھیرانا تو یہ وہ مبارک ہاتھ کہ اللہ تعالی جل جلال نے جس کو طاقت ہمت اور قوت عطا فرمائے یہ دستے انور پھرنے کی دیر ہے جناب عبداللہ اللہ ابن عتیق کہتے ہیں فک انما کہ ربے کابا کی قسم مجھے تو یوں لگا جیسے کبھی کوئی تکلیف تھی نہیں جہاں ماجرا کیا پیش آتا ہے حید جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک چٹان آئی توڑنے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ چٹان ٹوٹ نہیں سکی تو صحابہ اکرام الحمران اپنی اسی پیاری ادا کے پیش نظر محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آ کر ماجرا آز کرتے ہیں نبی الانبیاء, تاجدار ارز و سما حبیب کدریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آتا ہوں تم سے چٹان نہیں ٹوٹ رہی کوئی فکر کی بات نہیں ہے میں ابھی آتا ہوں نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے حالانکہ کیفیت پتہ کیا ہے میرے مدلی چینل کے ناظرین ہم اپنی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑا سا غور کریں اور پھر سرکارد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت کیفیت کی کو سامنے رکھے نہیں ایک وقت اگر کھانے کا شیڈول تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے نا طبیعت بوجن ہونے لگتی ہے کیفیت عجیب و غریب ہو جاتی ہے یہاں تک کہ کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا کبھی ادھر کے رہیں گے کبھی ادھر کے رہیں گے بالکل وہ مریل سی کیفیت ہو جاتی ہے نا یہاں اللہ تعالی جل ہوں کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی خدمت میں بھوک سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم نے تین دن سے کوئی چیز تناول نہیں فرمائی بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم نے اپنے شکم اطہر پر یعنی پیٹ مبارک پر پتھر باندھا ہوا ہے یہ پیٹ پر پتھر اس لیے باندھا جاتا تھا تاکہ بھوک کی شدت کا احساس کم ہو باوجود اس کے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت یہ ہے لیکن اللہ نے طاقت دیے ہمت اور قوت اتا فرمائیے ان جیسا کون یہ آقا تو بے مثل و بے مثال ہے نا اللہ تعالی جلال الح نے ہر ایک سے اعلی اولہ بالا ارفا بنایا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور جو بھی وصف عطا فرمایا نا ہر وصف میں ان کو بے مثل و بے مثال بنایا سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ اوزار جس سے وہ چٹان توڑی جا رہی تھی ہم سمجھنے کے لیے جس طرح ہمارے یہاں اوزار ایک استعمال کیا جاتا ہے جس کو گینتی کہا جاتا ہے سرکار دوارا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ اوزار اپنے ہاتھ میں لیا اس چٹان پر ایک زرم ماری باوجود اس کے میں اتحر پر بھوک کی شدت کی وجہ سے پتھر بنا ہوا ایک زرم ماری وہ چٹان جو صحابہ کرام علیہ مردوان توڑ نہیں پا رہے تھے ایک ضرب لگنے کی وجہ سے وہ ریت کی طرح بہ کر ایک طرف ہو گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بازو کا کمال حضرت, امام حضرت سنت کہتے نا جس کو بار دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام اللہ تعالیٰ نے کیسی طاقت ہمت اور قوت عطا فرمائی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت فرماتے فکول صلی اللہ تعالیٰ آ فرماتے میں اپنی زوجہ محترمہ کے پاس آیا اور آ کر ان سے یہ کہا کہ یہ بتاؤ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے میں ابھی ابھی بارگاہ سالہ سے آ رہا ہوں میں نے نبی یہ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کو اس کیفیت میں دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے بھوک کی شدت کی احساس کو کم کرنے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے زوجہ محترمہ یہ سن کر ایک تھیلا نکالتی ہیں جس میں ایک سا سا ایک پیمانہ ہے ایک سا جو تھے اور گھر میں ایک بکری بھی تھی میری زوجہ مجھے کہنے لگی کہ میں جو پیس کر آٹا تیار کرتی ہوں آپ بکری دبا کریں اور پھر اس کے بعد ہم بکری کا گوشت ہنڈیا میں ڈال کر اس کو تیار کرتے ہیں رسالت میں جاؤ اور سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جا کر ارض کرو کہ حضور ہمارے ہاں قدم رنجا فرمائیں اور جو کھانے کے لیے تیار کیا گیا ہے اس کو آپ تناول فرما لیں اور ہاں جب محبوب کی بارگاہ میں جاؤ نا آہستہ سے جا کر کان میں کہنا تاکہ جتنا کھانے کا اہتمام ہے نا اتنے ہی افراد کھانا کھانے کے لیے آئے جناب جابر رضی اللہ آف فرماتے میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا سرکارت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک میں جا کر میں نے ارد کیا کہ حضور گھر میں یوں کچھ جو تھے ایک بکری تھی میں نے ذبح کی ہے حضور تشریف لائیے آ کر تناول فرمائیے سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادائی دلر وا ہر ادائی بے مثل و بے مثال ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سارے کا سارا ماجرا سنا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم نے بآواز بلند اعلان فرمایا وہ اعلان کیا ہے اے خندق کھودنے والو چلو جابر کے گھر میں ہماری دعوت اے خندق کھودنے والو چلو جابر کے گھر میں ہماری دعوت سارے کے سارے چلو جابر کے گھر میں جا کر کھانا کھاتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ہو اس وقت کیفیت کیا ہوگی کہ گھر میں کھانے کے لیے تو تھوڑا سا سامان ہے اور سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کی ساری فوج کو دعوت دے رہے ہیں کہ چلو جابر کے گھر میں جا کر کھانا کھاتے ہیں لیکن وہ خوش عقیدہ تھے بد عقیدگی کا تصور بھی نہیں تھا نا یعنی سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں کوئی اس طرح کا خیال یہ کیا ہو گیا یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے یہ سارا تو مجھ پر آ جائے گا میں تو پہلے ہی بے بس میں تو یوں تو میں تو وہ کوئی اس طرح کا تصور ہی نہیں تھا اللہ حضرت سنت کہتے نا کیوں ہوں میں کیوں ہوں میں تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود سرکار دو تعالیٰ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کیسی بے بسی اور بے کسی جب سرکار جلوہ فرمائے تو پھر کس چیز کی فکر پھر کس چیز کا غم اور پھر کس چیز کی پریشانی اور اداسی تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا اعلان کرنے کے بعد ارشاد اے جابر گھر جاؤ جب تک میں نہ آؤں ہنڈیا کو چولہے سے نہ اتارنا اور جب تک میں نہ آ جاؤں روٹیاں پکانا شروع نہ کرنا جانے تو عالم رحمت عالم نور مجسم تاج عرب حرب و عجم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے میرے مدر چرل کے ناظرین تھوڑی دیر کر یہ تصور کیجئے کیا خوش تھے وہ حضرات اور کس قدر مقدر کے سکندر تھے جن کے گھر میں سرکاریوں تشریف فرما ہوتے تھے جن کی دعوتوں پر محبوب کی جلوا گری ہوتی تھی اور جن کے عرض معروض کرنے پر سرکار ان کے گھر میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے یقین جانئے ان کے گھر بھی کتنے پاکیزہ کتنے عمدہ کتنے نفیس گھر ہوا کرتے تھے کہ جن گھروں میں سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم قدم رنجا فرمایا کرتے تھے سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی تشریف آوری ہوئی نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے ہیں ہر تجا فرماتے ہیں میری بیوی نے جو آٹا گنا ہوا تھا نا وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر کیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک یعنی اپنا تھوک مبارک اس آٹے میں ڈالا برکت کی دعا فرما دی میں یہ بھی بہت بڑی قسمت اور بہت بڑی نصیب کی بات تھی سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کے لعاب شریف کا تبرک مل جانا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آٹے میں برکت کی دعا اور اپنے لعاب کا تبرک عطا فرمانے کے بعد ہنڈیا کے پاس تشریف فرما ہوئے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں بھی آب دہن یعنی تھوک مبارک ڈالا برکت کی دعا فرمائے پھر ارشاد فرمایا ایک اور روٹیاں پکانے والی لے لو اور تمہاری بیوی بی اور وہ دونوں مل کر روٹیاں پکانا شروع کریں دیکھو سالن ایک طرف سے نکالتے چلے جانا اور سب کو کھلاتے چلے جانا اور آٹا بھی ایک طرف سے نکالتے چلے جاؤ روٹیاں بناتے چلے جاؤ حضرت جادر رضی اللہ تعالی آپ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام رحمدوان دفتر خان پر بیٹھ گئے کھانا شروع ہوا یہاں تک کے دیکھتے دیکھتے دیکھتے دیکھتے ایک ہزار صحابہ نے کھانا کھایا ایک ساتھ جو ایک بکری زبا کی ساتھ نبی کے ساری فوج کھانے آئی تھی ہوئے جابر حیران کیا نے فرمان کھانا ختم نہ ہوگا کھلائے جا سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا ایک ہزار صحابہ نے کھانا تناول فرمایا جب یہ سارے کھانا تناول فرما چکے اس کے بعد کی کیفیت آئے تھے بیان فرماتے فرماتے کیفیت یہ تھی آٹا بھی پک رہا تھا جو کا آٹا بھی ابھی تک ختم نہیں ہوا اور ہنڈیا بھی چولہے پر اسی طرح جوش مار رہی تھی نہ ادھر سے کچھ کم ہوا نہ ادھر سے کچھ کم ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کی عطا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جل ہوں نے کیسی عظیم برکتیں عطا فرمائیں کیا کمالات عطا فرمائے اور کیسے عظیم و عطا فرمائے کہ دیکھنے والوں نے دیکھا اور دیکھتے رہ گئے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چرن کے ناظرین نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کی طاقت ہمت قوت روب اور دبدبا یہ کس طرح کا ہے مشکا شریف صفحہ پانچ سو پندرہ حضرت سیدنا ابو ذر غیفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے برگاہ رسالت میں ایک مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا وسلم کیف علمت انک کا نبی حضور یہ ارشاد فرمائیے آپ کو کیسے یقین ہوا اور کیسے آپ کو پتا چلا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں ایک کیسا منفرد سوال ہے اور یہ ان خوش نصیب حضرات کے مقدر ہیں اپنے آکا کی بارگاہ میں صبح ہوتی ہے حاضر ہیں شام ہوتی ہے اپنے آکا کی بارگاہ میں حاضر ہیں محبوب کے جلوے بھی دیکھتے چلے جا رہے ہیں سرکار کی صحبت اقدس کے مزے بھی لوٹتے چلے جا رہے ہیں اور جو جی میں آتا ہے نا اپنے آکا سے پوچھتے چلے جا رہے ہیں اعلیٰ حضرت امام عالیہ سنت ان خوش نصیبوں کی بارگاہوں میں سلام عقیدت پیش کرتے تے جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بسارت پہ لاکھوں سلام کیسے خوش نصیب ہیں یہ حضرات اپنے آقا کے جلوے دیکھتے چلے جا رہے ہیں حضور آپ کو کیسے یقین ہوا کیسے علم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد یا شاید اتانی ملاکان وہ مکہ فوق احدہ ال الکان القربین ابل عرب جس وقت سرکار دوارم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر میں مکہ مکرمہ زادہ و تعظیمہ کی ایک وادی میں تھا کیا دیکھتا ہوں دو فرشتے آتے ہیں ایک فرشتہ زمین پر اترتا ہے اور دوسرا فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان موجود ہے ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو کہتا ہے آ ہوا ہوا یہ وہی ہے نا یہ ہمارے آقا ہیں دوسرے نے کہا ہاں ہاں یہی تو ہے اوپر والا فرشتہ کہنے لگا ذرا اپنے آقا کا وزن کر کے تو دیکھو فرشتے نے میرا وزن ایک آدمی کے ساتھ کیا میں وزن نکلا پھر اوپر والے فرشتے نے کہا اب ان کا دس مردوں کے ساتھ وزن کرو دس آدمی ترازو کے ایک پرلے میں رکھے گئے ترازو کس طرح کا ہے اللہ جانے اللہ کے نبی جانے دس مرد ایک پرلے میں رکھے گئے دوسرے پلڑے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم تو فرما ہوئے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم تن تنہا تس پر بھاری پھر اس کے بعد سو مرد ایک پلے میں رکھے گئے اور دوسرے پلڑے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی قدرت کہ یہ سو مرد دوسرے پلے میں آنے کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں آ سکے سرکار پھر بھی وز رہی اس کے بعد اگلا مرحلہ ہزار آدمی ایک پرلے میں رکھے گئے دوسرے پرلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کرانی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے جب یہ ہزار آدمی پلڑے میں رکھے گئے اور دوسرے پلڑے میں تنہا مجھے رکھا گیا فبو زم تو ہم فرجہ تو ہم وزن کیا گیا میں ان سے بھی وزنی نکلا کا انی انئی ہم جن علی من خفت نیزان ہزار ایک پڑے میں سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنہا دوسرے پرلے میں کیفیت جو میرے آقا نے بیان فرمائی نا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہزار آدمی پرلے میں آئے جب میں پرلے میں بیٹھا نا تو سامنے والا پلڑا یوں اچھل کا اور اوپر ہوا کہ مجھے خوف محسوس ہونے لگا کہ میرے اوپر میں گر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کے بارے میں فقال احد ہمالی ہی ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا لزنتا ہوں بھی امتی ہی اگر تم ساری کی ساری امت کو دوسرے پڑے میں رکھ دو پھر بھی ان کا وزن زیادہ ہے سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے بالا و آلہ ہمارا نبی اللہ تعالی جل الح نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عزتیں عزمتیں طاقتیں ہمتیں قوتیں عطا فرمائے کوئی مثل مصطفی کی کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا آئیے آپ کے سامنے ایک اور بڑا منفرد انداز رکھو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مباہب اللہ دنیا میں یہ بات ذکر کی گئی علامہ زرکانی نے مداربوا میں اور دیگر کئی ایک سیرت نگاروں نے اس بات کو ذکر کیا نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ مکہ مکرمہ میں تھے مکہ مکرمہ میں ایک آدمی ہے جس کا نام ہے رکانہ پہلوان ہے بہت روب اور دبدبے والا بہت طاقت اور ہمت والا کان الناس اتو من بلاد نل مسارہ ہوم اس کی حالت اور کیفیت یہ تھی کہ لوگ بڑی دور دور سے سفر کر کے آتے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے لیکن کسی میں اتنا دمخم نہیں تھا کہ اس کو گرا سکے اور جو بھی اس کے مقابلے میں آتا وہ شکست کھا کر ہی یہاں سے واپس جایا کرتا تھا عم صلی اللہ نے ارشاد فرما دیکھو نبی بات نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم مکہ مکرمہ کی وادیوں میں سے کسی وادی میں تشریف فرما تھے آپ کے سامنے رکانا آ گیا رکانا سے آمنا سامنا ہو گیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے ارشاد فرمایا رکانا تو اللہ سے ڈرتا کیوں نہیں میں جو پیغام لے کر آیا اس پیغام کو قبول کرنے کی طرف کیوں نہیں آتا رکانا کہنے لگا حلمن شاہ دن ید اللہ آپ کے پاس کوئی ایسی علامت ہے کوئی ایسی نشانی جو آپ کے نبی ہونے پر دلالت کرے کوئی ثبوت تو لائیے کوئی دلیل تو لائیے اپنے نبی ہونے کی اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کوئی دلیل ہے آپ میرے سامنے رکھے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا سرکار دو علم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی طرف سے یہ بات آئی کہ آپ کو ثبوت لائیے کو دلیل لائیے اگر آپ ثبوت لے آئے دلیل لے آئے میں کلما پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہوں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے ان سراعت کا منہ و رسول یہ بتاؤ اگر میں تمہارے ساتھ کشتی کروں اور میں تمہیں ہرا دوں کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لیا ہوگے کہ لگا ہاں اگر ایسا ہوتا ہے آپ مجھے ہرا دیتے ہیں مجھے شکست دے دیتے ہیں میری پیر زمین پر لگا دیتے ہیں میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا شہرت کیا ہے کسی میں اتنا دمخم نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکھاڑے کے پہلوان اس طرح سے نہیں ہیں لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے طاقت ہمت اور قوت عطا فرمائی روکانا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب یوں اس انداز میں ہم کلام ہوتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے تیاری کرو رکانہ نے کشتی کی تیاری کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آیا جب سرکار کے مقابلے میں آیا کیفیت پتہ کیا ہوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے وہ تو پہلوان تھا تیاری کر کے آیا تھا سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پکڑا اور پکڑ کر یوں کچھ زمین پر لگا دی رکھانا حقہ بکا حیران پریشان ہو کیا گیا کرنا یہ ایک اتفاقی ہمارا ایک بار پھر کشتی ہوگی آپ مجھے ہرا نہیں سکتے نبی یہ وسلم نے سنا ٹھیک <تصفح> ہے دوبارہ آنا چاہتے ہو دوبارہ آ جاؤ رکھانا دوبارہ مقابلے کے لیے آیا سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر پکڑا اور پکڑنے کے بعد دوبارہ یوں پچھاڑ دیا بیچارہ مبہوت ہو کر رہ گیا حیران ہو کر رہ گیا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رکانا کو ہرا دے میری پش کو زمین پر مچا دے اور مجھے پچھاڑ دے کسی میں اتنا دمخم نہیں ہے یہ آج کیا ہو رہا ہے اس کے بعد پھر کہنے لگا کہ نہیں ابھی بھی نہیں ایک دفعہ پھر آئیے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیسری دفعہ آگے بڑھے پکڑا اور پک، پکڑ کر زمین پر دیا لیکن بات وہی ہے کہ جس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایمان رکھا وہی ایمان کی طرف آتا وگرنہ کتنے موجودات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دکھائے ابو جہل نے دیکھے ابو لہب نے دیکھے اتبا شہبہ نے دیکھے کتنے کتنے کافروں نے دیکھے لیکن جن کے مقدر میں ایمان تھا وہ بغیر نشانیاں دیکھے بغیر موجدات طلب کی بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے رہے اور جن بد نصیبوں کے مقدر میں ایمان نہیں تھا وہ بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوئے یہ روکانا کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوا ایک اور آدمی جس کے بارے میں صاحب انوار محمدیہ نے ذکر کیا ابو الاسود جمعی بہت طاقت اور ہمت والا اس کا انداز یہ تھا گائے کا چمڑا لیتا اس پر کھڑا ہو جاتا گائے کے چمڑے پر کھڑے ہونے کے بعد اعلان کیا کرتا تھا ہے کوئی ایسا جو میرے قدموں کے نیچے سے چمڑے کو کھینچ لے جائے پہلوان آتے لوگ تباہ آزمائی کرتے زور آزمائی کرتے اور وہ چمڑا کھینچنے کی کوشش کرتے رہتے یہاں تک کہ بار بار کھینچنے کی وجہ سے چمڑا ادھرتا رہتا ادھڑتا رہتا ادھرتا رہتا جو اس کے قدموں کے نیچے کھال ہوتی تھی نا وہ اس کے قدموں کے نیچے سے نکال کوئی نہیں سکتا تھا۔ ایک دن یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اسی انداز میں للکارتے ہوئے آگے بڑھا میرے ساتھ مقابلہ کر لیں سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہی بات نشاد فرمائے کہنے لگا کہ اگر آپ مقابلہ کریں مجھے مات دے دے شکست دے دے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہوں سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف شریف فرما ہوئے فصرعه رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلم سرکار دولم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی پچھاڑ دیا لیکن اس کے مقدر میں ایمان کی دولت نہیں تھی بات وہی ہے کہ جس کے مقدر میں اللہ تعالی جلال نے ایمان رکھا وہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا اور جن کے مقدر میں ایمان نہیں تھا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی وہ انکاری ہو گئے میرے پیارے سوی بھائی اور مدنی چنل کے ناظرین اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کو ہم کسی بھی پیرائے میں دیکھتے ہیں نا یقین جانیے ہمارے آقا جیسا کوئی بھی نہیں سرکار جیسا کوئی بھی نہیں اللہ حضرت امام علیہ سنت کہتے ہیں جس کے آگے سرے سر وراں خم جس کے آگے سرے سروراں خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کی ہمت کسی میں بھی نہیں اللہ تعالیٰ جل نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ ہمت طاقت اور قوت عطا فرمائی کہ بڑے بڑے آئے لیکن اللہ تعالیٰ جل نے سرکار کو ان سے محفوظ رکھا بڑے بڑے مقابلہ کرنے کے لیے آئے لیکن جو بھی ہمارے آقا کے مقابلے میں آتا ہے منہ کی کھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب کو اپنی پنا میں لیے آئیے مکہ مکرمہ کے ایک اور کافر نظر بن حارث اس کا ایک انداز آپ کے سامنے رکھتا ہوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دشمنی لینے والے کس کس انداز میں اپنا وہ اندر کا غبار نکالنے کی کوشش کرتے رہے ابو جہل ابو لہب ولید بن مغیرہ شہبہ نظر بن حارث یہ نظر بن حارث موقع کی تلاش میں رہتا تھا کوئی ایسا انداز بن جائے کوئی ایسی سبیل بن جائے کوئی تکلیف پہنچانے کا موقع مل جائے جب آج اللہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی انداز میں شہید کر دو معاذ اللہ سم معاذ اللہ ایک دن گرمی کا موسم دوپہر کا وقت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس سے رفع حاجت کریے تشریف فرما ہوئے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ سرکار علی وقار مکہ مدینہ کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ علیم وسلم آبادی سے کچھ باہر تشریف لے جاتے نظر برحار موقع ملا پیچھے چلنا شروع ہوا یہاں تک کہ چلتے چلتے چلتے چلتے جب سرکار آبادی سے باہر تشریف لے گئے اب اس نے موقع غنیمت جانا دل میں یہ بات ٹھان لی کہ آج معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کام تمام کر دوں گا بدبخت چھپ کر بیٹھ گیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کے قریب جانے لگا یہاں تک کہ ایک دم پیچھے کی طرف بھاگا گھبرایا ہوا شہر میں داخل ہوا شہر میں داخل ہو رہا ہے ابو جہل نے دیکھ لیا کہنے لگا نظر کیا ہوا کیوں اس انداز میں گھبرائے ہوئے ہو ن لگا میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے ان کے پیچھے گیا جو میں ان کے قریب پہنچا نہ کیا دیکھتا ہوں اچانک لمبے لمبے دانتوں والا ایک شیر نمودار ہوا وہ منہ کھولے ہوئے میری طرف آ رہا ہے اس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر میں نے تو ڈر کر بھاگنے ہی میں حفیظت جانی یہ سن کر بد نصیب بد بخش ابو جہل کہنے لگا کہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ یہ ان کے جادو کے کرشموں میں سے کوئی کرشمہ ہوگا میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ کسی میں اتنا دمخم نہیں تھا کہ اب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کر سکتا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک فرمانے عالی میں اس چیز کا ذکر فرماتے ہیں حضور ارشاد فرماتے ہیں سر تو دل روب میری روب کے ذریعے مدد فرمائی گئی دشمن ایک ماں کی مصافت پر بھی ہونا تو اس کے دل میں بھی اللہ تعالی جل جلالہ نے میرا روب ڈال دیا کیسی عزتیں عظمتیں رفعتیں طاقتیں ہمتیں اور قوتیں عطا فرمائی اللہ تعالیٰ جل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ حضرت امام سنت کہتا ہے نا میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گس جاتے ہیں سرداروں کے اس در پر بڑے بڑے سرداروں کے ماتھے گس جاتے ہیں یہاں مقابلہ کرنے کی ہمت کس میں ان کے مدع مقابل کھڑا ہونے کی ہمت کس میں اور ان سے ٹکر کو لے سکے معاذ اللہ معاذ اللہ ان کا مقابلہ کوئی کر سکے کس میں اتنا دمخم ہے ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوتا ہے حضرت سیدنا عبد الملک فرماتے ہیں ایک شخص مکہ مکرمہ میں کچھ سامان بیچنے کے لیے آیا وہ سامان سارے کا سارا ابو جہل نے لے لیا مگر سامان لینے کے بعد اس کی اجرت ادا نہیں کی واری بڑا پریشان ہوا اب وہ قریش سے مدد لینے کے لیے گیا کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس کبھی تیسرے کے پاس پناہ آدمی نے میرا سامان خریدا ہے مجھے ادائیگی نہیں کر رہا میں غریب الوطن ہوں مسافر ہوں یہاں مکہ مکرمہ میں میری کوئی جان پہچان نہیں ہے کوئی ایسی سبیل کر دو میرا پیسہ مجھے مل جائے قریش انہوں نے چونکہ گندے ذہن گندی سوچ گندی باتیں گندے نظریات یہ دل میں سوچا کہ اگر ہم اس مسافر کو سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بھیج دیں ان کی عادت کریمہ یہ ہے ان کا دل بڑا نارانہ ہے یہ فوراً ابو جہال کے پاس جائیں گے ابو جہال ادائیگی نہیں کرے گا جب ادائیگی نہیں کرے گا معاذ اللہ سما معاذ اللہ اس کی نظر میں سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت نہیں رہے گی اور پورے مکے میں یہ بات گھومے گی پورے مکے میں یہ بات گردش کرے گی کہ یہ اس انداز میں گئے ابو جہل نے معاذ اللہ سما معاذ اللہ ان کو نہیں دیا قریش کہنے لگے وہ جو سامنے صاحب بیٹھے ہیں نا تم ان کے پاس جاؤ ان سے جا کر اپنا ماجرا بیان کرو وہ تمہاری رقم تمہیں واپس دلوا دیں وہ آدمی بڑی امید کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ کا علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سارا ماجرہ سنایا شاہ کو نین رحمت دارین دکھی دلوں کے چین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم اٹھے اور ارشاد فرمایا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں میں تمہاری رقم جا کر دلواتا ہوں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم یہاں سے گئے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے جا کر دروازے کو دستک ابو جہل نے اندر سے آواز لگائی کون ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نام نامی اس میں گرامی بتایا میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں. جب نام نامی اس میں گرامی لیا نا ابو جہل بڑا گھبرایا ہوا فوراں دروازے کی طرف آتا ہے چہرے کا رنگ زرد ہو چکا ہوائیاں اڑی ہوئی آ کہنے لگا بتائیے کیسے آنا ہوا سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پیسہ کیوں نہیں دیتے اس کا حق ادا کیوں نہیں کرتے ابو جہال کہنے لگا آپ رکیے میں ابھی لے کر آتا ہوں کافروں کی سوچ کیا تھی کافروں کا ذہن کیا تھا ان کے گندے ذہن میں کون سا گندا مادہ تھا جو اپنا وہ کام کر رہا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جناب ادائیگی نہیں ہوگی پیسہ نہیں ملے گا اور مکے میں پورے مکے میں اس بات کی تشہیر ہوگی ابو جہل نے کہا اب ٹھہرئے میں ابھی آ کر ادائیگی کرتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہی تشریف فرماتے ابو جہال اندر گیا رقم لی رقم لا کر سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے انور پر رکھی سرکار نے اس مسافر کو عطا فرمائے بات تو ہو گئی ادائیگی بھی ہو گئی بعد میں مکہ مکرمہ والے آتے ہیں آ کر ابو جہال سے پوچھتے تمہیں کیا ہوا پہلے تو جناب وہ بار بار منت کر رہا تھا بار بار تمہارے سامنے آ رہا تھا بار بار ارض معروض کا سلسلہ کر رہا تھا تم رقم ادا کرنے کی طرف نہیں آ رہے تھے لیکن ابھی سمجھ نہیں آئی وہ آئے آ کر دستک دی تم سے بات کی تم نے فوراً رقم ادا کر دی اتنے کیوں ڈر گئے تھے خیریت کیا وجہ بنی فوری طور پر رقم ادا کرنے کی ابو جہل کرنے لگا تمہیں کیا بتاؤں جب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نام لیا میرا تو سینہ پھولنے لگا میں مرعوب ہو گیا خوف زدہ ہو گیا اور جو ہی میں باہر نکلتا ہوں کیا دیکھتا ہوں ایک بہت بڑا بیل وہاں موجود ہے جو زندگی میں میں نے کبھی نہیں دیکھا میں کیسے انکار کر سکتا تھا اگر میں انکار کرتا وہ بیل مجھے کھا جاتا اتنا بڑا بیل میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آپ غور فرمائیے یہی وہ نام ہے جو محبت کرنے والوں کی قلبی راحت کا سبب بنتا ہے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سن کر محبت کرنے والوں کے دل کس طرح خوشی سے جھومنا شروع ہو جاتے ہیں ہاں نبی یہ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی زبان پر آتا نا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹ محبت میں ایک دوسرے کو چومنا شروع کر جاتے ہیں اونٹ پڑتے محبت میں ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں اور یہی وہ نام ہے ابو جہل گھر بیٹھے سنتا ہے سینہ پھولنے لگتا ہے حواس بے قابو ہونے لگتے ہیں کیفیت عجیب و غریب ہونے لگتی ہے اللہ جل جلالہ نے ہمارے آکا کو وہ طاقت دی وہ قوت اور ہمت عطا فرمائی وہ روب اور دبدبا عطا فرمایا کہ دور پر بھی دشمن کھڑا ہو میرے آکا کا نام نامی اس میں گرامی اس پر بھی روب تاری کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ نبی پاک صاحب لولاق سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کی برکتیں عطا فرمائے اور اس نام کی برکتوں سے مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا وقار عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اسی نام کی برکت سے ہم مسلمانوں کو ہمارا کھویا ہوا وقار عطا فرمائے رب کریم مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرمائے عالم اسلام کی خیر فرمائے آئیے اللہ حضرت امام علیہ سنت نے جو سلام عقیدت پیش کیا اسی پر اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لاتے ہیں آپ کہتے ہیں جس کو بار دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پر لاکھوں سلام لاکھوں سلاموں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ انور پر سرکار کے پورے تراپا پر اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہر ہر عضو پر مصطفیٰ جان رحمت سے لاکھوں سلام شمز ہدایت سے لاکھوں سلام اللہ تعالی ہمارا یہ ذکر خیر سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے آمین بجا نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم